الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سلاۃ وسلام اما بعد المرسلیم الماباد من الشََّن الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم والسلام عليك يا رسول اللہ والسلام يا حبيب الله کا حبیب اللہ والسلام يا وسلام الله کا نبی اللہ وعلا يا نور اللہ عقید عالم نور مجسم شاہ بنی عدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ قیامت کے روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس دن تین لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ تین لوگ کون کون ہوں گے سب سے پہلا وہ شخص جو میری میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے اور دوسرا وہ شخص جو میری کسی سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اور آج کے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی احکام کے مقاصد اور ان کی حکمتیں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارل ساحل سمت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ہی انٹروڈکشن کرواتا ہوں سلسلے کا لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے کا جو انٹروڈکشن ہے وہ خود مفتی صاحب کی مبارک زبان سے سنیں اچھا مفتی صاحب اس طرح کا جو پروگرام ہے وہ موسٹلی دیگر مذہبی چینلز پر نہیں دیکھا جاتا تو آپ یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا سلسلہ ہی آپ لے کر آئے ہیں اس دفعہ الرحمن الرحمن دیکھیے اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے لوگوں کے دین و ایمان کا تحفظ کرنا عمالِ صالحہ کی دعوت دینا یا پھر یہ ہے کہ غیروں کو دین اسلام کی دعوت دینا یہ جو, جو بھی مبلغین اسلام ہیں جو بھی مذہبی لوگ ہیں ان کا ایک زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تو اصل مقصود اس کے پیچھے یہی ہے ٹھیک آج کا زمانہ جو ہے اس کے اندر منطق لاجک فلسفہ حکمت اور وجہ علت اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو حکمت جاننا چاہتے ہیں اور کچھ کا مقصود اعتراض کرنا ہوتا ہے جو لوگ حکمت جاننا چاہتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے اور جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں ان کے جواب کے لیے جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ اسلامی احکام کی جو افادیت ہے جو ان کی حقانیت ہے اور جو ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ہونے کا ہمارا ایمان ہے اس کو دلائل کے ساتھ ظاہر کیا جائے قرآن پاک کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ادو الى سبیل ربکا بالحکمت انشاء الفرمایا بالحکمتی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے جدال کرو یعنی اگر بحث کی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ مباحثہ کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا عام طور پر ہمارے جو دعوت کا انداز ہوتا ہے جو اس میں حکمت اور معاہدہ حسانہ یہ پہلو غالب ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اس کی بھی حاجت ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دلائل کا جواب دیا جائے دی وہ جا دل بلتی احسن ہے یہ اسی کی طرف مشیر ہے کہ بعض اوقات مباحثے کی بھی حاجت پڑتی ہے بعض اوقات اعتراضات کا جواب دینے کی حاجت پڑتی تو وہ جو قرآن پاک کا حکم ہے تو اسے ذرا زیادہ نمایاں طور پر بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ بطور خاص ہمارا سلسلہ ہے قرآن پاک کا اسلوب اس بارے اس میں بڑا واضح ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت والسام کا جو نمرود سے مکالمہ ہوا تھا وہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ نے ان کو ایک دلیل دی اس نے آگے سے ایک بات کہی پھر آپ نے اس کو دوسری دلیل دی تو یوں اعتراضات کے جوابات دینا یہ امبیا علیہ صلاحت وسلام کا طریقہ چلتا آ رہا ہے یہ ہمارے سلب صالحین کا طریقہ چلتا آ رہا ہے تو خاص طور پہ آج کے زمانے میں مسیحی کے سوالات بکثرت اٹھائے جاتے ہیں بہت ساری وہ باتیں کہ جو کسی زمانے میں سوچی نہیں جاتی تھی آج بولی جاتی تو ان کے اعتبار سے بھی جواب دینے کا ذہن تھا تو یہ اسی سلسلے کی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حکمت اور معاہدہ حسانہ کے ساتھ ہم تیسری جو ہے وہ چیز کی طرف بھی جائیں اور اسلام پر ہونے والے سوالات کے جواب بھی دی دیں اسلامی احکام کی حکمتیں فوائد اور مقاصد بھی بیان کریں اچھا مفتا ایک اور چیز بکثرت سننے میں آتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے اور الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے جو امت مسلمہ کرتی ہے دنیا کے جس کسی خطے میں بھی ہم ہوں تو جو میرا سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس دعوے کو دلیل سے پروو کر سکتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں اس حوالے سے دیکھیے دین ہمارا ذاتی دنیا دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی علیم و حکیم ہے سبحان اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین کامل ہے سبحان اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ یہ پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جامع دین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی مصلحتوں کو کو پورا کرنے والا یہ دین ہے تو لہذا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کا ہے جی اب جو دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہو تو کیا اس کے پورا ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے اس کی صداقت کے اندر کوئی جی شک ہو وقت بات صرف یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو ہم اس کی حقانیت کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں یا منشن نہ کر سکیں لیکن فی نفسی ہی وہ بات درست ہے اچھا اب رہی یہ بات کہ کیا عقلی طور پر ہم اسے پروف کر سکتے یا نہیں تو بڑی واضح ہی بات ہے کہ قطع ہم اسے عقلی طور پر ثابت کر سکتے ہیں قرآن پاک کا اسلوب اگر دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن پاک میں عقلی دلائل دیے گئے آپ ذرا غور کریں بات کے اوپر قرآن پاک میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا دیگر لوگوں کو سمجھایا گیا اس کے اندر ایک بات بڑی واضح آپ کے سامنے آئے گی بہت ساری جگہوں پر تو پچھلے نبیوں کے واقعات ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جی کہ نبی آئے یہ پیغام دیا قوموں نے انکار کیا یہ انجام ہوا مانا تو ان کو یہ فوائد ملے اسے کہتے نقل جی کہ سابقہ قوموں کے احوال کو بیان کر دیا نقل کر دیا لیکن ایک جگہ نہیں بلا مبادگہ ہزاروں جگہ اللہ تعالی نے صرف عقلی دلائل دیے صرف عقلی دلائل دیے جی مثال جی کے طور پہ ایک مشہور صور یاسین شریف کے اندر اور, اور بھی دیگر جگہوں پر یہ مفو موجود ہے کفار کا ایک مشہور اعتراض تھا قیامت کے اوپر قیامت پر اعتراض قیامت کے اعتراض یہ تھا کہ جب ہم ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ذرا ذرا ہو جائیں گے جی. تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ فرمایا کہ تمہیں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا سبحان اللہ بہت خوب اب اب دیکھیے کہ یہ جو دلیل ہے یہ کس اعتبار سے یہ عقل کے اعتبار جی. سے کہ جب تمہارا اصلاً وجود ہی نہیں تھا جب تم اصلاً معلوم تھے تو اس خالق نے ادم سے وجود بخشا سبحان اللہ تو جو خالق تمہیں ادم سے وجود میں لے آیا تو اب تو تمہارے کچھ ذرے باقی ہیں سبحان اللہ تو اب کیا مشکل ہے تو یہ عقلی دلیل ہے اچھا اسی طرح وجود باری تعالیٰ کے اوپر کفار نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو فرمایا کہ اچھا یہ بتا دو کہ آسمان و زمین کیسے وجود میں آئے اشیاء موجود ہوتی ہیں تو ان کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے کوئی شہ ہوتی ہے تو اس کو بنانے والا ہوتا ہے خلق ہوتی ہے تو خالق ہوتا ہے مسنو ہوتی ہے تو فام ہوتا ہے تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ آسمان و زمین کا نظام اور یہ اتنا حسین امتزاج اور اتنا خوبصورت سسٹم یہ ستاروں سے آسمان کو بھر دینا یہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دینا یہ زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دینا یہ سمندر سے بخارات اڑا کے ان کو ہاؤں کے دوش پہ چلا کے دنیا بھر کے اندر بارش برسا دینا جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پانی پہنچا دینا جی یہ سارا کیا کس نے سبحان اللہ تو اب دلی یہ دلیل کیا ہے یہ اکلی دلیل ہے یہ اکلی دلیل تو یوں عقائد اسلامیہ اور اسی طرح احکامی اسلامیہ یہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ ہم اگر ان کی طرف تفصیل جائیں گے تو ہم سب کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکیں گے اور اس کا بہت بڑا حصہ تو خود قرآن و حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ عقلی دلائل کے ساتھ ان کا اثبات کیا جا سکتا ہے لہذا بلا شک و شبہ ہم بالکل بلا خوف و خطر ہم یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ ہم اسلامی احکام کو عقلی دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں اچھا مسو اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز کہ اسلامی احکامات جو ہیں وہ عقل سے دلائل سے ثابت ہو سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ہمیں اس کی کوئی عقلی دلیل نہ مل جائے گویا کہ ان کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ان کی عقل کے پیچھے ہے تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ جب تک جس چیز کی ہمیں دلیل نہ مل جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے دیکھیں اگر تو یہی ایمان لانے کا کرائٹیریا بن جائے یا شرط بن جائے تو آج تک تو کسی کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اس لیے کہ اسلام نے تو پورا ایک دین کا نظام دیا نا تو حکمت صرف مجموعی دین کی تو نہیں کافی پھر تو ایک ایک چیز کی نمازیں کیوں فرض ہیں اور پانچ کیوں فرض ہے اور فجر میں دو کیوں ہے زہر میں چار کیوں عصر میں چار کیوں مغرب میں تین کیوں عشاء میں چار کیوں زکوۃ جو ہے سال کے بعد ہی کیوں فرض ہے اور اڑائی فیصد ہی کیوں فرض ہے تو جب تک ایک ایک حکم کی حکمت پتہ نہ چلے تب تک اگر ایمان نہیں قبول کرنا تو پھر تو ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا احکام اسلام کے احکام ایک لاکھ ٹھیک اب ایک لاکھ حکمتیں پہلے پتا چلے اور جناب جو ہے پہلے ارستو افلاطون بنے اور دنیا کے ماہر ترین جو ہے نا وہ فقی متفقے بنے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوا ٹھیک پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام ایسے ہی قبول ہوتا آیا اور اللہ کی وارگا اسلام ایسے ہی معتبر رہا اور اسی کا حکم تھا کہ تمہیں جب یہ دعوی پہنچ گیا تم تک جب دین کا پیغام پہنچ گیا تو تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے बहुं बहुं। اب آگے کوئی حکمت جانتا ہے کوئی نہیں جانتا تو وہ عقل کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے علم کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر بہرحال اسلام قبول کرنا ہی ہوگا <تصفيق> مسلمان کا رویہ روش کیا ہونی چاہیے قرآن پاک کے اندر بڑی واضح طور پر اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم موجود ہے فرمایا ان نا ماں کا نا قول المینا رسول ہی واپان فرمایا کہ مومن کا جملہ قول المین مومن کا جملہ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومن کا جملہ ہی یہ ہوتا ہے سمے نہ واپس میں نے سنا اور مان لیا سبحان اللہ تو اللہ از وجل کی طرف سے اس حکم کے ثابت ہونے پر رسول کی طرف سے اس حکم کے ثابت ہونے پر مان لینا مومن کا جملہ یہ ہے یہ جو ہے نا کہ ہم جب تک حکمت نہیں سمجھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ حکمت پہ ایمان لائے گا خدا پہ ایمان تو نہیں لائے گا خدا پہ ایمان ہوتا تو جب پتہ چل گیا کہ خدا کی خدا کی بات ہے اور خدا نے فرمایا تو ایمان لے آتا لیکن حکمت کی شرط لگا دی اس کا مطلب یہ ہوا حکمت پر ایمان لائے گا خدا پہ ایمان نہیں لائے گا تو لہٰذا مومن کے لیے یہ مینون بالغیب دن دیکھے مانتا ہے ورنہ کہاں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہلے عقلی دلائی سے ثابت کیا جائے پہلے قیامت کو جنت کو فرشتوں کو دوغ کو تقدیر کو ان ساری چیزوں کو پہلے عقلی دلائ سے ثابت کیا جائے اور اس کے بعد بندہ ایمان لائے تو ایمان جو ہے وہ بہرحال رکھنا ہے احکام اسلامی پر کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے جی مدنی چینل کے ناظرین جو روش ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ ہے سمنا و افانا ہم نے سنا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم ہر چیز کی حکمت جاننے کے پیچھے نہیں جاتے ہم ہر وقت جو ہے وہ حکمتوں کی ٹوہ میں نہیں پڑھے رہتے ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ماننے والے ہیں اور محبت والے ہیں آ, اچھا مساف اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے حکمتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تو یہ ذرا سی اجمالی تھی یہ جو دور ہے یہ جو وقت ہے تو شاید تھوڑی سی اور تفصیل کا تقاضا کرتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ذرا اور بھی تفصیل عمت فرما دیجیے دیکھیں اسلامی احکام کی حکمتوں کی جو تفصیل ہے نا اس کے بارے میں عرض یہ ہے ایک ہے مجموعی طور پہ پورے دین کے مقاصد ٹھیک ہے یعنی دین کے اصل اہداف اور مقاصد یہ ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور انہی احکام انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام اور کوئی بھی دین جو ہے وہ دنیا میں آیا ویسے تو ہر دن دین دینے اسلام ہی ہے لیکن اب جو معتبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کر آئے وہ بطور اسلام کے معتبر ہے دیکھیں اسلام کے جو بنیادی مقاصد علماء نے بیان فرمائے وہ یہ ہیں کہ نزول شرائ یعنی اللہ تعالی کی شریعتیں جو اتری ان کے پیچھے پانچ مقاصد ہوتے تھے ٹھیک نمبر ایک دین کا تحفظ ٹھیک نمبر دو جان کا تحفظ نمبر تین مال کا تحفظ نمبر چار نصب کا تحفظ اور نمبر پانچ عقل کا تحفظ یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے شریعتوں کا نزول ہوا تو اب عقل کے لیے جیسے دین کا تحفظ ہے تو عبادات کا جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسی دین کے تحفظ کے لیے ہیں اچھا اسی طرح شراب کو نشے کو حرام قرار دیا کیا مقصد ہے عقل کا تحفظ ہے کہ نشے کی وجہ سے عقل ظاہل ہو جاتی ہے بدکاری کو حرام قرار دیا کیوں اس لیے کہ اس سے نصب کے اندر خرابی لازم آتی ہے اسی طرح چوری ڈکیتی رشوت سود ان چیزوں کو حرام قرار دیا مال کے تحفظ کے لیے تو یہ دین جان مال نصب اور عقل یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے تحفظ کے لیے دین کا نزول ہوتا ہے شریعتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اسلام کی مجموعی حکمتیں یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جو پورے دین کے اعتبار سے آگے پھر اس کی کچھ تفصیل آ جاتی ہے تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے کہ اب ہم جو دینی احکام ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک ہے وہ احکام کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ایک وہ احکام ہے کہ جن کا تعلق بندوں کا آپس میں ہے اب جن کا تعلق پہلوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے دوسرے حکام کو حقوق الباد کہا جاتا ہے حقوق اللہ یعنی جو بندے پر خدا کے حق لازم ہیں ان کی جو حکمت ہے وہ ہے اللہ تعالی کی عظمت کا اقرار بندے کی بندگی کا اظہار خدا سے تعلق جوڑنا اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار کرنا اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجموعی طور پہ حقوق اللہ کے پیچھے ہوتی اب حقوق باد, حقوق واد کا بڑا واضح معاملہ ہے حقوق واد کے جتنے احکام ہیں مثال کے طور پہ دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے ٹھیک ہے واضح اس کا مقصد ہے کہ پر امن معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے پر سکون معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا ایک دوسرے کے حقوق پورے کیے جائیں گے دوسرے کو تکلیف نہیں دی جائے گی دوسرے کی جان مال کو تحفظ دیا جائے گا دوسرے کی عزت و آبرو کو تحفظ دیا جائے گا تو اس وقت حقوق العباد پورے ہوں گے پر پرسکون اور پر امر معاشرہ وجود میں آ جائے گا تو اب دیکھیں یہ دو پہلو تھے حقوق اللہ کے اعتبار سے جو حکمتیں ہیں وہ اور ہیں حقوق الباد کے اعتبار سے جو حکمتیں ہیں وہ اور ہیں پھر آگے اس کی مزید ہم تفصیل میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ کافی ڈیٹیل ہو جائے گی حقوق اللہ میں اب نماز کی حکمتیں جدا ہیں روزے کی جدا ہیں زکات کی جدا ہے حج کی جدا دوسری طرف جو ہے وہ رشوت چوری ڈکیتی کی حرمت کی وجوہات اور ہیں سود کی حرمت کی وجوہات اور ہیں اس کی حکمتیں اور ہیں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کی جو حکمتیں ہیں دین کے جو مقاصد ہیں ایک ہے بذات خود دین کے اعتبار سے جو میں نے ارد کیا جان مال عقل نصب اور دین کا تحفظ یہ مجموعی طور پہ شریعتوں کے نزول کا مقصد آگے پھر حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہے پھر یہ کیٹیگری بن جاتی پھر حقوق اللہ کے نیچے احکام کی تفصیل ہے اور حقوق العباد کے اعتبار سے نیچے احکام کی تفصیل ہے تو یوں ہر ہر کے اعتبار سے جدا جدا حکمتیں اور مقاصد دین کے سامنے آتے ہیں وہ سب یہاں ایک کال ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے جی کال چلا دیجیے صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں تو اس کا آپ کیا جواب عطا کرویں گے جزاک اللہ ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں اب یہ کس سینس کے اندر کہا جاتا ہے ویسے تو انا خید المنہ جو ہے یہ مشہور جملہ ہے اور یہ جملہ جو ہے وہ شیطان نے کہا تھا حضرت آدم علیہ سلاط و کے مقابلے میں تو آدم علیہ سلاط وسلام جو ہے وہ بندگانے خدا اور جو اللہ کے مقی بندے ہیں وہ ان کے جدے آلہ ہیں اور دوسری طرف شیطان تھا اس کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو اس کی عقل نہیں آیا اس نے کہا کہ ہاؤز اٹ پوسبل یہ کیسے ہو سکتا ہے انا ہو, میں آدم سے بہتر ہوں خلقتا نہیں مل نہ خلکتا ہو ملتی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے بلند آگ مٹی سے افضل تو میں کیسے جو ان کو سجدہ کر سکتا ہوں تو دیکھیں ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں یہ جملہ جو ہے جو اگر تو اسی طرح کے سباق میں اور اسی طرح کے سینس کے اندر کہا جا رہا ہے تو یہ جملہ بڑا نیگیٹو ہے اگر کوئی خاص مفہوم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے یہ اپنی جگہ درست بھی ہو لیکن اگر دین کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے اور بعض اوقات یہ جملہ کون کہتے ہیں عام طور پہ جو سلف شالحین, آئم دین, دین محدثین مفسرین شارحین اولیاء صوفیہ جو ان سب کے مختار اور پسندیدہ طرز فکر کو ان کے, کے اسلوب عمل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو اس طرح کے جملے عام طور پہ وہ لوگ کہتے ہیں تو اگر یہ اس سینس کے اندر ہے تو پھر تو اس کا دین کے برخلاف ہونا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہونا بڑا واضح ہے ہمیں سلف صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہ تم نہیں ہم یعنی سلف سال ہی تم نہیں ہم ہی ہم ہیں تو اگر اس سینس کے اندر یہ جملہ ہے تو یہ بہت غلط ہے اچھا مساف اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہاں پہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں لیکن اگر ہم ان کی تحقیق کریں تو انہوں نے مطلب دینی علوم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے دین باقاعدہ پڑھا بھی نہیں ہے دو چار کتابیں پڑھ لی ہیں اور انہی کتابوں کو پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی جو تعبیر اور تشریح کر رہے ہیں وہی درست ہے اور ہمارے علاوہ کسی اور کی تعبیر اور تشریح درست نہیں ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ رویہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا امت کا بھی بھلا ہو جائے گا دیکھیں بعض اوقات تو خیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کم پڑا ہوتا ہے بعض وہ بھی ہوتے ہیں انہوں نے بہت, ती بہت ती پڑا ہوتا ہے ایسا है نہیں ہے دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی پڑنے میں گزار دی تیس پینتیس سال پڑھا اب تیس پینتیس سال پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیچھے والے آج تک چودہ سو سال میں لوگ جو دین سمجھے وہ سب غلط تھا اور اب ٹھیک ہے تو اب اس نے پینتیس کیا اس نے پینتیس سو سال بھی دین پڑھا ہو لیکن جس کے اندر آئمہ دین کو اساتین علم کو سارے مفصرن محدثین کو الل اطلاق غلط قرار دیا جائے گا تو نامی بات ہے اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ہمیں اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بڑے آسان راستے رکھے ہیں اگر ہم ان کو پکڑ لیں اور ہم انہی راستوں پر چلے تو ہماری ہدایت بڑی آسان ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ رکھی ہے کیا حکمت ہے اس کی ہر نماز میں سورہ فاتحہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی سنا ہی مقصود ہے تو پھر آیت الفرسی بھی ہو سکتی تھی پھر سورہ عشر کی آخری آیتیں بھی ہو سکتی تھی سورہ حدیب کی شروع آیت بھی ہو سکتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بلکہ اس کے اندر زیادہ سنا ہے آیت القرسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے وہ سورہ فاتحہ سے زیادہ ہے سورہ حشر میں جتنی ہیں ہے اللہ اللہ اللہ عالم الغ شہادت الرحمٰن الرحیم آخر تک پڑھتے جاؤ اس میں صفات ہی اللہ تعالیٰ کی زیادہ بیان کی گئی لیکن اس کے باوجود فاتحہ رکھی ہے وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے امول کتاب ہے قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا یہ ان کی بنیاد ہے ان کی بنیاد کیسے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اس میں قیامت کا بیان ہے مالک یوم الدین اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیرات مستقیم کا بیان کیا اور سرات مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتایا تو دیکھیں سرات مستقیم پر جو چلنا ہے یہی تو اصل مقصود ہے یہی تو حاصل وصول ہے سارا کچھ کہ سراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرات مستقیم پر یوں چل سکتے ہو کہ جب تم صراط اللہ انتا علیہ نبیوں کا ولیوں کا صحابہ کا طبعین کا بزرگان دین کا خدا کے مقبول بندوں کا راستہ اپناؤ گے تو یہ اللہ تعالی نے طریقہ بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر جو اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو اب چودہ سو سال میں اگر کوئی پسندیدہ بندہ نہیں گزرا اور آج ہی اگر کوئی نمودار ہوا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی نا اچھا اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ ہے اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے جو خدا کی طرف منیب ہے انعامت کرنے والا ہے رجوع کرنے والا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر اس کو کوئی آدمی تھام لیتا ہے کوئی آدمی آ کر سو آئے پانچ سو حدیثیں پڑھ دیتا ہے لیکن اس کا مفو وہ بیان کرتا ہے جو اللہ تعالی کے نیک بندوں کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہے ٹھیک تو اس کی نجات اور بچت اسی کے اندر ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم نے جو بیان کیا وہ اپنی جگہ تم نے جو اس کا مفہوم نکالا وہ اپنی جگہ لیکن مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں تمہارے راستے پہ چلوں مجھے یہ حکم ہے کہ پسندیدہ بندوں کے راستے سب پہ, سب پہ چلو لہذا جو انہوں نے بیان کیا میں تو اس پہ چلوں گا تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ جس کو اگر آدمی کوئی تھام لیتا ہے تو اب وہ عالم ہے یا جاہل وہ خاص ہے یا عام ان سب کے دین ایمان کی نچا اور آفیت جو ہے وہ اسی اسی کے اندر ہے اور اپنا دین و ایمان بآسانی با بچا سکتے ہیں اچھا مصطف جو سلسلے کا ٹاپک اس میں حکمتوں اور مقاصد کی بات ہوئی اور آپ نے اسلامی شرائط اور احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی تو دین کے تحفظ یہ بھی ایک حکمت ہے دین کا تحفظ عقل کا تحفظ نسب کا تحفظ اچھا اس میں سب سے پہلے آپ نے دین کے تحفظ کی بات کی ہے جان کے تحفظ کو بعد میں رکھا ہے جان سب سے قیمتی نہیں ہے کیا دین جان سے بھی قیمتی ہے دیکھیے اس میں کئی اعتبار سے کئی پہلو ہوتے ہیں بعض اوقات آدمی مال جو جا ہے جان کی خاطر قربان کرتا ہے جان عزت کی خاطر قربان کرتا ہے اور جان مال عزت سب دین کی خاطر قربان کر دیتا اللہ ہے اللہ آخر جو دین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جان ہی تو قربان کرتے ہیں دین کے اوپر جو مال خرچ کرتے ہیں وہ دین پر مال ہی تو قربان کرتے ہیں تو یہ ایک تقسیم اس اعتبار سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی احکام کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے جان کی حفاظت <متحدث> یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ جو میں نے جملہ اس ترتیب سے کہا ہے اصل میں یہ بزرگا نے جی نے اصول بنایا نا تو اب اصول کے اندر جان بھی پہلے آ سکتی تھی دین بھی پہلے آ سکتا تھا تو <च्च> ایک ان کا اصول اس انداز کے اندر, اندر تو میں نے وہ جملہ کہا ورنہ بعض اوقات دین کے بہت سے احکام ساتھ ہو جاتے ہیں جان کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو دین نے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ہی اسے ساکد کر دیٹ کے پڑھ لو بہت ایک آدمی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فرما لٹھ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں دین کی ہے وہ قربان کر دی گی انسان کی صحت کے اوپر اچھا اسی طریقے سے ایک آدمی کو کسی نے جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کہا کہ کلمہ کفر بول تو شرید نے کیا فرمایا فرمایا کہ اگر تو دل میں کوئی دوسرا مفہوم رکھ کے جملہ بنا سکتا ہے تو بنا دے ورنا دل کے اندر ایمان رکھے دل میں ایمان رکھے اور ظاہری اعتبار سے ایسا جملہ بول دے جو دین اسلام کے سلیم منافی ہے خلاف ہے تو یہاں پر جان کے تحفظ کی خاطر ہے دین کے ایک حکم کو جو ہے اس کے اوپر قربان کر دیا گیا لیکن نفشے بھی یہاں بھی موجود ہوتا ہے کہ دل کے اندر دین موجود ہوتا ہے تو بہرحال یہ بات اعتبارات سے ہم جو کر سکتے ہیں کہ بعض کا دین کے کسی حکم کو جان کی خاطر ثابت کر دیا جاتا ہے باب کا جان ہی کے قربان کرنے کا دین کے اوپر حکم ہو جاتا جی ہے لیکن فری نفسی یہی ہے کہ دین سب سے مقدم ہے جان اس کے بعد ہے مال اس کے بعد ہے نصب ہے پھر جو ہے اس کے بعد اصل کی حفاظت کا مرتبہ جی آآ تو میں چاہوں گا کہ ایک کال چلا دی جائے محمد عباس اختاری باب المدینہ چرچ کراؤں سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی سے رہنے دیا جائے اس طرح نہ کہا جائے اس طرح نہ کہا جائے حالانکہ وہ شرعی آکام سے تعلق رکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی فلطف فرمائیں گے دیکھیں آزادی سے رہنے کا مطلب اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی آزادی کا مطلب پتہ نہیں اب کیا کس معنی کے اندر لیا لیا جائے اسلام تو ہے ہی پابندیاں قبول کرنے کا نام جب ایک بندے نے اسلام قبول کیا اس کا مطلب ہی یہ ہے اس, بلکہ میں آپ کے ایمان کی تعریف یار کر دیتا ہوں ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ان سب کو دل و جان سے مان لینا ایمان کا مطلب ہی یہ ہے تو جب جو کچھ اللہ رس اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام لائے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے تو اب غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لائے اور قرآن کی شرح جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے وہ لے کر آئے قرآن کے اندر ہی سود کی حرمت کا بیان ہے قرآن کے اندر ہی پردے کی فرضیت کا بیان ہے قرآن کے اندر ہی نمازوں کا بیان ہے زکوۃ کا حج کا روزوں کا قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ امانت صداقت کا بیان ہے قرآن کے اندر ہی بد نگاہی کے حرام ہونے کا بیان ہے قرآن کے اندر ہی نگاہوں کو جکا کے رکھنے کا بیان ہے قرآن کے اندر ہی عورتوں کو جو ہے وہ حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنا سنگھار اپنی بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان چیزوں سے آزادی رکھتے ہوئے ایمان کا مانا پایا جائے ایمان کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ نبی پاک سلاۃ وسلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو دل و جان سے مان لینا تو اب اگر دین کے احکام سے آزاد ہی رہنا ہے تو پھر اس کو مانا کیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ مانا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے یہ بے عملی کہلاتی ہے ایک آدمی نمازوں کو فرض تو مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کی بے عملی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اس سے آزادی مل جائے ایک بندہ یہ کہہ کہ یار میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن یہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ ایک بالکل جدا چیز ہو گئی تو اسلامی احکام کو ماننا تو پڑے گا ان پر چلنا بھی پڑے گا اگر مانیں گے نہیں تو مسلمان نہیں اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر شش کا اور گناہ کا حکم ہے پھر اس کے اعتبار سے اب اب غور کریں ایک میں حکم آپ کو عرض کرتا ہوں قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا پرانے پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیتیں فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے اب قتل حرام کرا دیا کوئی بندہ یہ بولے ایک آدمی کے دل کے اندر خون کا بڑا جذبہ ہے وہ ہے خونی اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو قتل والا ہوگا میں نے یہ نہیں ہونا چاہیے تو بتائیے کہ آپ بھی اس کو مسلمان سمجھیں گے کہ آپ بھی اس کو کہیں گے کہ اس کا کہنا ٹھیک ہے تو جیسے قرآن کے اندر قتل کے حکم کے اوپر سخت احکام دیے گئے ہیں اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں تو جو بھی قرآن و حدیث کے اندر احکام ہیں وہ سب ماننے پڑیں گے آزادی نہیں ہے آزادی جو ہے اگر بے عملی کی صورت میں ہے تو گناہ ہے لیکن اگر ماننے سے ہی آزادی ہے تو پھر وہ ایمان و اسلام ہی نہیں ہے پھر وہ سب سے خارج ہیں ایک اور قول ہے طریقت اور شریعت کے حوالے سے جی یہ کال بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ طریقت ہیں شریعت پہ نہیں ہیں اور تحریکت پہ یہ ہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز روزہ یعنی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے تو برائے میں ہر بات ان لوگوں کے بارے میں شریعت ہاں کیسی دیکھیے اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ ایسی طریقت جو قرآن سے دور ہے ایسی طریقت جو نبی پاک علیہ صلاح والسلام کے طریقے سے اسوہ حسنہ سے دور ہے ایسی طریقت جو نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین سے دور ہے وہ طریقت نہیں ہے وہ شیطانیت ہے قرآن سے دور طریقت طریقت نہیں وہ شیطانیت ہے اللہ تعالی نے ہمیں سیدھا سیدھا طریقہ بتایا فرما فی رسول اللہ اس وطن تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے آئیڈیل نبی پاک علیہ صلاۃ السلام کی ذات مبارکہ نبی باق علیہ سلاۃ نے جو کچھ کیا اور ہمارے لیے مشروع رکھا یعنی ہمیں بھی اس کی جو ہے اس کا حکم دیا یا ہمیں اس کی اجازت دی آئیڈیل صورت وہی ہے تو نبی باق علیہ السلاۃ السلام تو پانچ نمازیں بھی پڑھتے تھے آپ عبادتیں بھی کرتے تھے آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے آپ جو ہے وہ لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے آپ حسن اخلاق سے بھی پیش آتے تھے آپ شریعت کے سارے آپ نے حج بھی کیا ہے آپ نے روزے بھی رکھے ہیں تو نبی باق علیہ صلاح کا اسوائے حسنا تو یہ ہے اسی کو شریعت بھی کہہ سکتے ہیں اسی کو طریقت بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو شریعت و طریقت کا فرق میں عرض کرتا ہوں شریعت و طریقت میں ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن بعض اوقات اس کی کے اعتبار سے کچھ اس کو اس کو انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی پانچ نمازیں پڑھتا ہے پانچ نمازیں پڑھ لی اس نے, اس نے جو نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کر لی جو نماز کے فرائض ہیں ان کو پورا کر لیا نماز کی جو سنتیں اور آداب عام طور پہ جو لکھے ہوتے ہیں اس نے وہ پورے کر لیے تو اس کی نماز ہو گئی شریعت کے اندر اس کی نماز معتبر ہو گئی اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن اسی نماز کے ساتھ ایک اور بڑا اہم حکم ہے وہ ہے خوشیو خزو کا کہ نماز تو پڑھی جائے لیکن اس نماز کی حالت تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے دل کو صرف ظاہر کو نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر رکھے اور اس کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو فرمایا گیا کہ انتا ابود اللہ کا انا تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے تو یہ جو اس انداز میں نماز پڑھنا ہے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو فرمایا کہ پھر یہ ایمان رکھ کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اب اس کیفیت کے ساتھ اس استحزار کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز خوشی و خزو پر مشتمل نماز کہلائے گی یہ جو نماز ادا کی گئی اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے طریقت کے مطابق بھی نماز پڑھی حالانکہ حقیقت حقیقتاً وہ شریعتی کا حکم ہے خوشو و خزو شریعت نے حکم دیا لیکن اس کی تسلیم و تصویر کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز شریعت کے بھی مطابق ہے طریقت کے بھی مطابق ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جنا نماز سے مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا لہذا میں فجر کی جو دو رکعتیں باقاعدہ تقویر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم پر ختم کرنی ہیں میں اس طرح نہیں پڑھتا بلکہ میں اس وقت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لوں گا تو اب وہ جو نماز کا باقاعدہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اسے چھوڑ کر محض اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے محض کو تشوی کر کے میں اس نماز والے فرض کو پورا کر لوں گا اور یہ طریقت ہے تو یہ طریقت نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی مردودیت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسی نماز ایسا ایسا ذکر نہ نماز ہے نہ ذکر ہے ایسی چیز جو ہے وہ بالکل مردود ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام سندہ خوبصورت کتاب ہے اس میں اعلیٰ حضرت علی رحمان نے جو اولیاء کرام ہے جیسے غسف پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اس طرح جو اکب حضرت بہادن لکشمند رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کرام ہیں صرف ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت مردار ہے مردود ہے ساٹھ سے زیادہ اولیاء کرام کے اقوال ہیں اس رسالے کے اندر اب اب غور فرمالے کے غس پاک سے لے کر اور جتنے بھی اولیاء کرام درجہ بدرجہ بنتے ہیں ان میں جو نمایاں نام ہے ان سب نے جب بالاتفاق اور بال اجماع یہ لکھا ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت مردود ہے تو آج کل کے جالی صوفیوں کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے کہ وہ بولے کہ جناب ہم طریقت پہ چلیں گے اور شریعت کو چھوڑیں گے زیادہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے جو شریعت کے مطابق ہے اچھا مصطف یہ جو دور ہے آج کا یہ کنیکٹوٹی کا دور ہے ہر آدمی سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کے لوگوں سے کنیکٹ ہے میڈیا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے اور بعض اوقات صحیح اور غلط کی جو تمیز کرنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے نوجوان نسل کے لیے تو اس دور میں کہ جب فتنے اتنے شدید ہو چکے ہیں اور کنیکٹیوٹی اتنی بڑھ چکی ہے انفارمیشن صحیح ہو یا غلط ہو اس تک ہر ایک کی رسائی ہے تو ایسے دور میں علماء سے کنیکٹ ہونا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تعلق کا ہونا یہ کتنا ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے دیکھیں ہمیں ایک, ایک میں واقعہ عز کرتا ہوں حدیث مبارک ہے ویسے تو حضرت صیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے تورات شریف کھول کر پڑھنے کا ارادہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سر ہو ربی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر دیکھتے نہیں کہ نبی پاک علیہ صلاۃ وسلم کس قدر غزم میں ہیں تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بند کیا اور معذرت کی معافی مانگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج حضرت موسا علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع اور پیروی کے بغیر ان کو چارانہ ہوتا ہے اب آپ غور کریں کہ یہاں تورات پڑھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں جو ان کا مقام و مرتبہ وہ آپ کے سامنے جب ان کو نبی پاک علیہ اسلام نے تورات جو جس کا کچھ حصہ جو ہے موجودہ کچھ حصہ بھی کتاب الہی ہے تحریف کے باوجود کچھ حصہ کتاب الہی ہے جب اس کو پڑھنے سے منع کر دیا تو آج کے لوگوں کو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جو چاہیں پڑھے دہریوں کی تحریریں پڑھے جی لا دینوں کی تحریریں پڑھے غیر مسلموں کی تحریریں پڑھے اور جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں پڑھے اس کی اس کی شرح ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے جی میں قرآن پاک کا حکم ارض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان مایوسی غالمی فرمایا کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے ٹھیک اور بھول کر تو ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ اللہ یاد آنے کے بعد اٹھ, اٹھ جا ظالموں سے کون مراد ہے ظالموں سے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہمارے دین ایمان کو خراب کر سکتے وہ لوگ ہیں کوئی وہ ہوگا جو ہمارا عقیدہ خراب کر سکتا ہے کوئی کوئی وہ ہوگا کہ جس کی صحبت ہمارے عمل کو خراب کر سکتی ہے چرسی کی صحبت میں آدمی کیا بنتا ہے سوفی جرسی بنتا ہے ٹھیک ہے نا بدکار آدمی کی صحبت میں آدمی کے خیالات گندے اور غلیز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کسی صابر شاکر کسی متوکل کسی نیک متقی پرہیز کا نمازوں سے محبت کرنے والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے Allah. تو آدمی کی سوچ ویسے بننا شروع جاتا تو دیکھیں ہم جب کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا کسی کی بات پڑھتے ہیں ہمارے ذہن پہ اثر ہوتا ہے ہمارے ذہن پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو اب ہر طرح کا جو ملا جناب اس کی بات پڑھنا شروع کر دی جو ملا اس کو سننا شروع کر دیا جو ملا اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین بھی جاتا ہے ایمان بھی جاتا ہے عمل بھی جاتا ہے اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے لہذا پہلا حکم تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی وجہ سے ہمارا دین و ایمان خراب ہو سکتا ہے اس کی تقریر سے تحریر سے اس کی صحبت سے بچنا لازم ہے ایک بات اور اس کی یہ بڑی وعدے سی چیز ہے آپ کو میں چیزیں عرض کروں ملکی اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر ملک ہم وطنوں کو جو ہے وطن کی محبت سکھاتا ہے اگر ہمارے ملک میں کوئی بندہ وہ ہے جو ہمارے ملک کا دشمن ہے ہمارے ملک میں وہ بندہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے جس کی باتیں ہمیں ہماری ہمارے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف کر دیتی ہے ہمارے ہمارے وطن کے وجود کے خلاف کر دیتی ہے ہمارے وطن سے نفرت سکھاتی ہے جی. کیا کوئی بندہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم اس کی صحبت جی. میں بالکل بھی, بھی, بھی نہیں کیا کوئی ہمیں اجازت دے گا ہم اس کی تقریریں سنے کیا کوئی محدے وطن اجازت دے گا کہ ہم اس کی تحریریں پڑھیں نہیں تو میرے بھائی وطن کی محبت میں جب آپ تقریریں سننا بند کرتے ہو جب آپ کسی کی تحریریں پڑھنا بند کرتے ہو جب آپ کسی کے پاس بیٹھنا بند کرتے ہو تو دین بھی کوئی شے ہے یا نہیں اسلام بھی کوئی شے ہے یا نہیں دین کی محبت میں اسلام کی محبت میں بھی آپ ان لوگوں کی صحبت تقریر تحریر چھوڑیں گے یا نہیں جو آپ کا دین برباد کر سکتے ہیں تو لہذا پہلے نمبر پر تو اس, ان چیزوں سے اشتراک کیا جائے تو ہمارا دین ایمان خراب کر دے اب رہی دوسری بات علماء کے ساتھ مربوط رہنے کے حوالے سے علماء سے تعلق رکھنے کے حوالے یہ انتہائی ضروری آج کے زمانے میں کوئی آدمی اگر دوسری ایکٹیویٹی نہیں بھی رکھتا لیکن وہ خود عالم نہیں ہے تو علم سیکھنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ علما سے رابطہ کرے بہت قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو تو اب ہم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھنے کا فرم ہے تو علم والوں سے کیسے پوچھیں گے تعلق رکھیں گے دونوں سے پوچھیں گے جی تو لہذا علماء سے متعلق رہنے میں مربوط رہنے کا ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا لیکن اس میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عالمی ہمارا کوئی دینی من برباد کرنے والا نہ ہو جی یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں اللہ رسول کی محبت سکھائے ہمیں بزرگان دین کی محبت سکھائے ہمیں صحابہ کرام کی محبت سکھائے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائے ہمیں اولیاء کرام کی محبت سکھائے ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کا کہے وہ, وہ نہیں ہے کہ جو پچھلے پوری امت سے وزن کرنے کی کوشش کرے تو ایسا جو ہے عالم جو ہے وہ دین کی نظر کے اندر عالم ہی نہیں ہے تو لہذا علماء سے تعلق رکھنے کا آج کے زمانے میں بڑی ضرورت آزادی کے حوالے سے ایک کال ہے آئیے وہ کال لے لیتے مفتی صا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے اس میں آزادی نہیں ہے ہم تو علماء سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام نے غلامی کا نظام ختم کیا ہے آزادیاں دی ہیں تو مفتی صاحب اس بات کو کس کانٹیکس میں لیتے ہیں وہ آزادی بہت ہے وہ جتنا مرضی آپ آزاد اس کی ٹینشن نہ لیں آپ وہ جو غلامی والی آزادی ہے وہ آج کل نہیں ہے اور آج کل سارے لوگ آزاد ہی ہیں وہ جو غلامی اس معنیٰ کے اندر ہے وہ آج پائی ہی نہیں جاتی تو اس اعتبار سے ہر بچہ بوڑھا مرد عورت سب آزاد ہے یہ بات اس کی نہیں ہو رہی تھی یہ دین سے آزاد ہونے کی بات تھی اللہ رسول کے احکام سے آزاد ہونے کی بات تھی وہ تو بندوں کی غلامی ہی ہے نا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کا غلام ہے ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت کا <سلم> یا کسی مرد کا غلام ہے تو آپ سوال اسی اعتبار سے بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے تو ہم نے کلام ہی نہیں کیا اس کے اپنے احکام ہیں لیکن ہم نے اس اعتبار سے کلام نہیں کیا ہم نے دین سے آزادی کی بات کی جیسے کہا جائے نا کہ بھائی یہ بندہ تو عقل سے آزاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم کسی جو ہے بندے کی غلامی کے اعتبار سے اس پر کلام شروع کر دیں وہ بات ہی اور ہے یہ بات اور تھی ایک میسج جو ہے یہ آیا ہوا ہے اور یہ بڑا شاندار میسج ہے کیونکہ یہ بھی بعض اوقات کچھ جگہ خرابیوں کا سبب بنتا ہے سوال یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے اسلامی عقائد کی مخالفت کرنا کیسا ہے ٹھیک محبت کی وجہ سے اسلامی عقائد کی مخالفت کرنا کیسا ہے ٹھیک عیسائیوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علی سلاۃسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ولم احد اس کا ہم پلّا کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں لیکن انہوں نے شدت محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس کے اوپر جو فرمایا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا اس عقیدے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدے کے اندر خرابی کی اجازت نہیں ہو جاتی محبت کی وجہ سے عقیدے میں خرابی کی اجازت نہیں ہو جاتی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت یونوس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو یہ حدیث ہے اچھا اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تو حالانکہ السلام تو سب سے افضل ہے سرکار علیہ السلام تو کتنی طور پر سارے نبیوں سے افسل ہے بے, بے شک اور ہم اسے بیان بھی کرتے ہیں جبکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پہ فضیلت نہ دو تو اس کی وجہ ہم, ہم کیوں بیان کرتے ہیں علما نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلاط والسلام کو اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے کی شان گھٹانے کا مانا پایا جائے اللہ، اللہ، بہت خوش ہم بہت کہتے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام اعلی اور یونس علی اسلام ادنا نہیں ہم یہ نہیں کہ جی، جی ہم کہیں گے, جی گے، یونو ص علاطلام اعلیٰ جی اور سرکار جی ان سے بھی آلہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی شان اس انداز میں بیان کرنا کہ کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی اور ان کی بے ادبی کی صورت بنتی ہو یہ منع قرار دیا گیا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے محب... اور یہاں پر یہی ہے کہ محبت کے اندر ہی ہے وہ نبی اباغ علیہ الصلاۃ السلام کی شان اس طرح بیان کی جائے گی کہ دوسری نبی کی جو ہے وہ محدود اللہ شان کے اندر جو ہے بے ادبی والی صورت بن سکتی ہے تو یہ سرکار صلاحت السلام کا فرمان بھی اسی معنی پر مشتمل ہے کہ محبت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی گستاخی و بے ادبی جو ہے اس کی اجازت مل جائے دوسرے کی یا دوسرے کی شان کم کرنے کی اجازت مل جائے محبت بھی شریعت کے تاب ہی ہونی چاہیے بلکہ نبی واقعہ سلاۃ وسلام نے خود فرمایا میری شان میں ایسے مبالغہ نہ کرو جیسے نسارا نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کی مبارک جی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح لا دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کرو تو یہ غلوب کرنا کیا ہوتا ہے حد سے بڑھنا محبت کے اندر حد سے بڑھ جانا تو یہ قرآن کا حکم موجود ہے کہ محبت کے اندر حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں تو یہ ہمارے ہاں یہ ہے اس طرح کا کہ بہت سارے عقائد کے اندر محبت کی شدت سے کسی اور طرف جا کے کچھ کا کچھ بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کی شرح اجازت نہیں جی محبت ہو لیکن وہ شریعت کے پیمانوں میں ہو اور اسلام ہمیں ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی زندگی کے تمام امور سر انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے اور پھر آکاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل دین کی اور ایمان کی بنیاد ہے اور اس محبت کے بغیر تو ہمارا دین اور ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا لیکن یہ محبت بھی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں ہم کسی اور کی گستاخی کر دیں اس چیز کی ہمیں ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے مفتا میں سلسلے کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی احکامات کی بھی پیروی کی جائے اسلامی احکامات پر بھی عمل کیا جائے لیکن ایمان کی جو حفاظت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی ضروری ہے بعض اوقات انسان ایمان کے حوالے سے غافل ہو جاتا ہے مبارک ہے خواتین ٹھیک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے ٹھیک ہے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کے اعمال کا اس کو سلا ملے گا اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہے تو اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو مل جائے گا آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا لہذا ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بہت زیادہ بہت زیادہ کانشس بہت زیادہ اس کے حوالے سے فکر مند رہنا یہ ضروری ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمٰن نے نقل فرمایا کہ جو شخص برے خاتمے سے ڈرتا نہیں ہے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا اللہ جو اللہ برے خاتمے سے جی ڈرتا جی نہیں ہے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر رہنی چاہیے پرانے پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا بڑی کثرت سے تذکرہ موجود ہے اور فرمایا فلاح یا مکر اللہ قوم الخاصر کہ خسارا اور گھاٹا پانے والے لوگ ہیں جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے جی, جی اللہ کریم ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمتوں کے جاننے کے بعد ہمارا ایمان بڑھے اور ہم ایمان کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم